مسابت النا کی امنا و تفید و مِن مقام و مفلا ابراہیما اللہ سخانہ ربادان المبارک نہایت ہی عظمت والا اور برکت اور رحمت والا مہینہ بنایا اس میں اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنا اچھائی والے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے برائیوں سے اجتناب کرنا گناہ والے کام سے بچنا یہ بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو بڑے بڑے شیاطین مرادات الجن جنات میں سے جو بڑے بڑے شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے بخود ہی ابواب الجنا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے شیاتی جو انسانوں کو گمراہ کرنے نیکی سے روکنے برائیوں کی طرف راغب کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان سب کا زور ٹوٹ جاتا ہے ہاں جو چھوٹے موٹے شیاتین ہیں جنات میں تھے وہ کھلے رہتے ہیں وہ انسان کو تنگ کرتے رہتے ہیں جیسے تنزم جو نماز کا شیطان ہے نمازی کو آگے کام کرتا ہے الٹے سیدھے خیالات اس کو یاد کرواتا ہے اور نماز سے توجہ ہٹا دیتا ہے اسی طرح اور بھی جو چھوٹے چھوٹے جن شیاتی ہیں وہ بند نہیں ہوتے بلکہ سفیدت شیاتی و مارا الجن جو بڑے بڑے جن شیاتی ہیں وہ بند ہوتے ہیں اسی طرح کچھ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کھلے رہتے ہیں وہ بھی شیتانیاں اور ان حرکتیں کرتے ہیں کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ رماداری مبارک میں بھی جھوٹ بولنے سے اجتناب نہیں کریں گے دھوکہ دینے سے فراد کرنے سے اجتناب نہیں کریں گے چگلی سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے حرام کمانے سے باز نہیں آئیں گے اور لوگوں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے یہ انسانوں میں سے شیطان ہے سور ناس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا من جنتی و ناز یہ شیاطین چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے شیطان ہو بہرحال رمضان المبارک کے مہینے میں اہل ایمان کے لیے بڑے بڑے شیطانوں کے جکڑے جانے کی وجہ سے نیکیاں آسان برائیوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اسی ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ایک بہت ہی بابرکت رات مقرر کی جسے شب قدر لدر یا للا المبارکہ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ نہ ہوا فرماتے ہیں انا انجل نہ ہوتی لئی ہم نے اس قرآن مجید کو ل مبارک بابرکت رات کے اندر نازر کیا ہے اور فرمایا انا کنڈا مندرین یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں سی ہا یو فراق کلو حکیم اس بابرکت رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے من عندنا اور خصوصاً ایک معاملہ ہماری طرف سے ہے کنہ کنہ مرسین ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسم ربق تیرے رب کی طرف سے رحمت کو کنہ سمی الحریم یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا ہے بابرکت رات اور ساتھ یہ بھی کہا ہے انا کنہی رشمت ربک ہم آپ کے رب کی طرف سے رحمت کو بھیجنے والے ہیں یعنی اللہ رب العالمی کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے اور یہ رات بڑی بابرکت بھی ہے اسی طرح سورہ قدر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں امنا انزل نہ ہوں سی للاۃ القدر ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں شب قدر میں نازل کیا ہے اسی رات کا جس رات اللہ نے قرآن اتارا اس کا نام اللہ تعالیٰ نے پہلے لیا للا مبارکہ اور اس صورت میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ اس کا نام لے رہے ہیں للہۂ قدر کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا و ماں از را کا القدر اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا آپ کو کیسے پتا چلا کہ لیہ القدر کیا ہے آپ کیا جانے للاۃ من الف الفشہ یہ جو قدر والی رات ہے یہ ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزا را کا ہاں بکن اس بات اللہ کے فرشتے اور روح یعنی روح القدس جبریل امین یہ جبریل امین کا لقب ہے روح القدس روح الامین پرانے مجید میں مختلف القاب ذکر ہوئے ہیں جبری اڑ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائی کا تو وہ اس رات میں اللہ کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور فرشتوں کے سردار روح القدس روح الامین جبریل امین وہ بھی نازل ہوتے ہیں بھی ادنی ربی ہوں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے من کل امر وہ ہر قسم کا معاملہ اور حکم لے کر اترتے ہیں سلام یہ رات سلامتی والی ہے مسئلہ الفجر فجر کے صبح کے طلوع ہونے ساتھ یعنی اس رات کی جو خیر و برکت ہے وہ فجر طلوع ہونے پر ختم ہو جاتی ہے ساک رات کا لی القدر کا جو اگلا دن آتا ہے اس دن کو یہ فضیلت اور اہمیت حاصل نہیں ہے بلکہ یہ فضیلت اور اہمیت کس کی ہے رات کی اور ختم ہو جاتی ہے فجر کے طلوع ہونے پر تو یہ بڑی بابرکت اور بڑی قدر والی رات اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اسی مہینے میں رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیلاقدر کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیہقدر ہے اس کی چند نشانیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی پھر ان نشانیوں کو سامنے رکھ کے مختلف صحابہ کرام نے مختلف راتوں کے بارے میں اندازہ لگایا کسی کے اندازے کے مطابق یہ اکیسویں رات ہے کسی کے اندازے کے مطابق تیئیسویں ہے کسی کے مطابق پچیسویں ہے کسی کے اندازے کے مطابق یہ ستائیسویں رات ہے یعنی ہر کسی نے اپنا اپنا ایک اندازہ مقرر کیا کہ شاید یہ رات للاقدر ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی تمام سر تاک راتوں میں سے اس لئلا تو القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے تو جو آدمی رمضان کے آخری عشرے کی تمام تر طاق راتوں کو جاگے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس کو یقیناً شب قدر نصیب ہو جائے کیونکہ ان پانچ تاک راتوں میں سے کوئی ایک تو ہے ہی لہذا ان تمام تر راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں دین سیکھیں سمجھیں دین کو سیکھنا اور سمجھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اکیلے عبادت کرنے کی نسبت بھی زیادہ افضل ہے دین کو سمجھنا دین سیکھنا نوافل کا اہتمام کریں دعا کریں ذکر ازگار کریں یہ لہلا تو قدر کو کرنے کے کام ہیں کچھ لوگ قدر کی رات یہ سمجھتے ہیں کہ بس ساری رات جاگنا ہے اب جاگنے کے لیے وہ لوڈو بھی کھیلتے ہیں اور کوئی ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور کئی جاگنے کے لیے بازاروں میں بھی گھومتے ہیں کئیوں کو شوق کرتا ہے وہ راتوں کو لائٹنگ کر کے کرکٹ بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ جاگ رہے ہیں لہلا سل قدر ہے ساری رات جاگنا ہے اس طرح کے جاگنے سے بہتر ہے کہ بندہ عشاء کی نماز پڑھے اور سو جائے محض جاگنا مقصد نہیں جاگ کر اللہ تعالیٰ کو منانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ مقصود و مصروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے سو جاتا ہے پھر فجر کے وقت اٹھتا ہے اور امام کے ساتھ فجر کی نماز باجماج ادا کر لیتا ہے اس کو ساری رات قیام کرنے کا عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے تو آدمی امام کے ساتھ نماز عشاء نماز خرابی ادا کرے امام کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے اس کے بعد فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے اس کو ساری رات قیام کا اجر مل جائے گا لیکن جو آدمی ساری رات جاگتا ہے اور جاگ کر اللہ تعالی کی نافرمانی والے کام کرتا ہے وقف ضائع کرتا ہے اور اللہ العالمین کی حکم رضولی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرابین کی مخالفت کرتا ہے یہ جاگنے والا سارے کے اندر ایسے جاگنے سے سو جانا وہ بہت بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن شریعت سنت کا پابند ہو سا हो ہوں وہ نبھا ہو اچرن کلو ہوں اس کا سونا بھی اس کے لیے باعثر ہے اس کا بیدار ہونا اس کا جاگنا بھی اس کے لیے باعث ہے مومن کو اس کے ہر ہر کام میں میکی اور اجر ملتا ہے تو شختی کے وہ سنت کے مطابق ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق <تصفح> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج بال امر لسمینی انراہ کلّاہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے ان نامراہ لہ ال خیر اس کا ہر کام اس کے لیے بھلائی والا ہوتا ہے ولی تذاری کا اللہ اور یہ صرف اور صرف مومن کی ملتا ہے مومن کے ہی نصیب میں ہے کہ ہر کام اس کے لیے بھلائی والا اور بہتری والا ہوتا ہے تو مایا انابستر مومن کو راحت پہنچتی ہے خوشیاں پہنچتی ہیں شاہکاہ رات وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے شاہ و خیر اللہ یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے وہ انصابت اور اگر اس کو کمیاں پہنچتی ہیں غم پہنچتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے آدارہ وہ اس پہ صدر کرتا ہے شاہ و خیر اللہ وہ اس کے لیے بہتر ہے حجب بل یہ مومن کا معاملہ لیکن اگر مومن اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت نافرمانی کرے تو پھر اس کو خیر نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ خیر اور شر کے خزانے خیر اور شر کی چابیاں ہیں لوگ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ خیر کا دروازہ کھولتا ہے لوگ نیکی اور بھلائی کی طرف آتے ہیں لوگوں کی بہتری ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خیر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لوگ نیکی سے دور ہو جاتے ہیں اس آدمی کے لیے بڑی ہی خوشخبری ہے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چاپی بنا دے اور برائی کا تالا بنا دے کہ اس کی وجہ سے خیر کا دروازہ کھلے اور برائیاں بند ہوں خیر اور اس آدمی کے لیے ہلاکت اور تباہی و بربادی ہو کہ جس کو اللہ تعالی شر کی چابی بنا دے کہ اس کی وجہ سے برائیاں پھیلیں میغلا کر لیں خیر اور اس کو خیر اور اچھائی کا تالا بنا دے کہ اس کی وجہ سے نیکی کا کام رک جائے اس میں تحت اور اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار اور عمل کیا ہے کیا ہم خیر اور نیکی کے کام کو بڑھانے والے ہیں برائی کو روکنے والے ہیں یا برائی کو بڑھانے اور نیکی کو روکنے والے वाले तो للا تلقدر کا مقصد صرف شب बेदारी نہیں اس للا تلقدر کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری اچرے میں بیٹھا کرتے ہیں مسجد میں خیمہ لگاتے گھر والوں سے لوگوں سے الگ الگ ہوتے تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجواج متحرات آپ کے صحابہ کے رام رضوان اللہ والے کی مجمعین وہ بھی مسجد میں خیمے لگاتے احتکاف کرتے ہیں کچھ لوگ گھروں میں بھی اعتکاب بیٹھنے کا تصور اور ذہن رکھتے ہیں جبکہ اعتکاب عبادت ہے عبادت کی جگہ عبادت کا وقت عبادت کا طریقہ کار یہ سب شریعت مقرر کرتی ہے کوئی بھی عبادت بندہ اپنی مرضی کے وقت پہ نہیں کر سکتا کوئی بھی عبادت انسان اپنی مرضی کے طریقے پہ نہیں کر سکتا کوئی بھی عبادت انسان اپنی مرضی کی جگہ پہ نہیں کر سکتا یہ سب شریعت میں مقرر کرنا ہے اب مثال کے طور پہ نماز ہی ہے اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات مقرر کیے ہے فردی نماز کے یہی اوقات ہاں نفل نماز ہے اس کے لیے کھلی چھوٹ دی ہے جب چاہے پڑھ دو لیکن آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اقامت ہو گئی اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے کوئی سنتے پڑھ رہا ہے چھوڑ دے جواب کے ساتھ شامل ہو گئے ایک رکعت پڑھی اور مکبر نے اقامت کہنا شروع کر دی اب اس کی اس لیے چار رکت یا دو رکت سنتیں پڑھنے کا آغاز کیا تھا تکبیر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اضادیمت فلاس فلاں فلاں المقوبہ جب اقامت ہو جائے تو فردی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں اب اقامت ہو گئی ہے نماز چھوڑ دے جماعت کے ساتھ دے اگر جماعت کے ساتھ نہیں ملتے اقامت ہو گئی ہے جماعت کھڑی ہو گئی آپ اپنی پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فلا فلاح اس کی نماز نہیں ہو رہی کیونکہ اب اقامت ہو چکی ہے جماعت کھڑی ہو چکی ہے نماز ہے ہی نہیں خام خام وقت ضائع کر رہا ہے فرمایا تین اوقات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم ان تین اوقات میں مردوں کو دفن کریں یا نماز پڑھیں وہ کون کون سے سورج کے تھرو ہوتے وقت جب سورج عین سر پہ ہو جائے اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اوقات متعین کر دی جگہ متعین کی فرمایا مسلمان مرد کی نماز فرضی گھر میں نہیں ہوتی اللہ علی رز ہاں کوئی واقعہ کنکلوزر ہو تو پھر گھر میں ہوگی فرضی نماز پگر نہ مسلمان مرد کی فردی نماز گھر میں ہوتی ہوگی ادھر کیا ہے بیماری بندہ چل نہیں سکتا مسجد آ نہیں سکتا یا ایسی جگہ پہ اس کا گھر ہے کہ قریب ترین مسجد ہے ہی کوئی نہیں یا پھر کس طرح آج کل چوری چکاری کا ڈر ہوتا ہے مساجد کو نماز کے گھنٹہ آدھے گھنٹے بعد بند کر دیا جاتا ہے اور یہ کہیں دور نکلا ہوا ہے سفر پہ پہنچتا ہے مسجد بند ہے اب کیا کرے چابی اس کے پاس ہے نہیں نہ ہی مسجد کے اندر کوئی ہے کہ مسجد کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اندر سے کھل جائے یہ واقع تن مجبوری ہے یہ سر پڑھ ہے پدا نہ کرے نماز کوئی ادھر ہو حقیقی واقع ادھر ہو پھر مرد کی نماز گھر میں قبول ہوگی وگرنہ نہیں ہاں نفلی نماز وہ مسجد میں بھی ہو جاتی ہے گھر میں بھی ہو جاتی ہے بلکہ گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے کی نسبت زیادہ افضل اور بہتر ہے عورتوں کی فردی نماز ہو یا نفلی وہ گھر میں بھی ہو جاتی ہے مسجد میں بھی ہو جاتی ہے لیکن عورت کے لیے فردی نماز بھی گھر کے اندر پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے کی نسبت بہتر ہے جگہ مقرر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گندگی والی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ وقت کا بھی تعین کیا ہے جگہ کا بھی تعین کیا ہے اور طریقہ کار کا بھی تعین کیا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا سکھایا کہا سلو کم آ رہا تمونی جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو ایک آدمی آیا اس نے جلدی جلدی پڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھی اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا آپ نے سلام کا جواب دیا فرمایا جا جا کے نماز پڑھ سو نے نماز نہیں پڑھی وہ پھر گیا پھر جلدی جلدی دو ربے پڑی اور سلام کیا آپ نے جواب دیا فرمایا پڑندہ قلم تسلی جا جا کے نماز پر پڑھ نے نماز نہیں پڑھی وہ تیسری بار پھر نماز پڑھ کے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں جا جا کے نماز پڑھ نے نماز نہیں پڑھی پوچھا میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تیری نماز میں اطمینان کی کمی ہے نماز پڑھ تسلی کے ساتھ اطمینان سکون کے ساتھ تیری کے ساتھ نہیں ٹھونڈے نہیں مارنے رہے اطمینان کے ساتھ رکوع کر اطمینان کے ساتھ سیدا کر دو سہیدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھ پھر دو سعیدے کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ بیٹھ پھر اگلی رگت کے لیے کھڑا ہو رکو کے بعد بھی اطمینان سے کھڑا ہو پھر سعیدے کے لیے جھوک رو سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا سیدے میں سیدے سے اٹھ کے پوری طرح بیٹھا نہیں اگلا سیدا اگلے سیدے سے وہ سر اٹھایا اور سیدھا اوپر کھڑا ہو گیا یہ نماز ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے تو نے نماز تو پڑھی ہے لیکن ٹھیک نہیں نہیں کوئی لبی لپٹی نہیں رکھی دو ٹوک اسٹیٹ فارورڈیں پڑھی نہیں وقت بھی مقرر جگہ بھی مقرر طریقہ کار بھی مقرر یہی معاملہ احتکاف کے ساتھ نماز بھی عبادت ہے احتکاف بھی عبادت ہے احتکاف کا بھی وقت مقرر کیا ہے افضل اور بہتر وقت رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کے علا کوئی بندہ پورے سال میں کسی بھی وقت اے سے بیٹھ سکتا ہے رمضان کے ساتھ خات نہیں ہے لیکن رمضان کے آخری سر میں بیٹھنا افضل ہے بہتر ہے کیونکہ اس میں للا تلقدر ہے مکہ پتہ ہوا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے دورے جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے نظر مانی تھی کہ میں بیت اللہ میں ایک رات احتکاف بیٹھوں گا تو کیا میں اپنی نظر پوری کر لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپی نظر ہی ہاں اپنی نظر پوری کر لیں مسلمان ہونے سے پہلے کی نظر مانی ہوئی ہے نیکی کا کام کرنے کی بندہ اگر نظر مانے تو اس کو کام کرنا چاہیے پوری کرنی چاہیے تو ایک رات کا بھی احتکاف ہو سکتا ہے صحیح بخاری بخارم حدیث, اسی طرح. صحیح بخاری میں حدیث ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایسے کافی اعتکاف بیٹھتے کہاں تھے مسجد میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ ان تم آ کے پو نفل مساجد تم مسجدوں میں احتکاف بیٹھنے والے ہو ان پہ ہرا گئی تھی الفینا ول آ میرے گھر کو تم دونوں صاف کرو کن لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لپا بیت اللہ کا ثواب کرتے ہیں وہ یہاں آ کر اعتکاف بیٹھتے ہیں ور رک کا اس کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یعنی نماز پڑھنے والوں اعتکاف بیٹھنے والوں اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے تم میرے گھر کو صاف رکھو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کس سے لیا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلط و سلام سے پینا و رکا ابتجوج تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اعتقاب وہ مسجد میں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا کرتے تھے مسجد میں فرماتی ہے آپ <متحدث> کے لیے خیمہ لگاتی ہوں <يَدْخُلُهُ> تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے اس میں داخل ہو جاتی ات کتنے دنوں کا آخری دس دنوں کا اور خیمے میں داخل کب ہونا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی بیس رمضان کی مغرب مسجد میں آ کے ادا کریں خیمے وغیرہ لگا دیں لیکن رات کو خیمے میں داخل نہیں ہونا بلکہ اکیسویں کی فجر پڑھ کے پھر خیمے میں داخل ہونا کچھ لوگ آج کل عجیب کام کرنے لگ گئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بیس کی صبح کو ہی فجر کی نماز پڑھ کے اور احتکاف گاہ دا میں داخل ہو جاتے ہیں ایسا کرنے سے تو دس راتوں اور گیارہ دنوں کا احتکاف بن جاتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا دس دن دس راتوں کا احتکاب کیا کرتے تھے کہتی ہیں کہ ایک سال ایسا ہوا سستا جینت حفصہ تو عائشہ تھا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی اور اپنا خیمہ بھی مسجد میں لگوا لیا احتقاف بیٹھنے کے لیے جب زینب بنتے جہاز رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو انہوں نے ایک اور خیمہ لگا لیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمے لگا لیے جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو میری ساری بیویاں وہ بھی اعتقاف بیٹھنے کے لیے پہنچی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل گرا چوری دن کیا یہ جو احتکاف کے لیے تم نے خیمے لگائے ہیں کیا کوئی نیکی کی نیت ہے تمہاری یہ تو صرف اس لیے کہ میری سوکن نے لگایا تو میں کیوں پیچھے رہتا کل احتکاف آزار اکشاہ جب آپ نے اپنی بیویوں کے خیمے اس طرح مسجد میں لگے ہوئے دیکھے تو آپ نے سنا ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ میں نہیں بیٹھتا اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں احتکاف نہیں کیا پھر اس سال نے شوال کے مہینے میں احتکاف کیا اسی طرح جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوتے ہیں اس سال آپ نے بیس دنوں کا احتکاف کیا رمضان کے آخری بیس دن کا احتکاف فرمایا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احتکاف مسجد نہیں ہوگا اعتکاف رمضان میں ضروری نہیں رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے میں بندہ چاہے تو احتکاف بیٹھ سکتا ہے یہ نقلی عبادت ہے اور رمضان میں بھی ضروری نہیں کہ صرف دس دن کا ہی بندہ احتکاب کرے دس دن سے زائد کا بھی احتکاب کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا احتکاف بھی کیا ہے اور دس دن سے کم کا بھی اعتقاف ہو سکتا ہے ایک آدمی ہے اس کی مصروفیت ہے مثلا ملازم ہے مثال کے طور پہ اب اس کو چھٹیاں نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے کے لیے عید کے قریب آخر چار پانچ دن پہلے عید سے اس کو چھٹی مل جاتی ہے تو اب وہ کیا کرے اگر اس کا اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ ہے اعتکاف کی نیت ہے تو جب اس کو چھٹی ملی وہ آخری چار پانچ دن اعتکاف بیٹھ جائے نفلی عبادت ہے نا بیٹھ سکتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک رات احتکاف بیٹھنے کی بھی اجازت دی تو اگر ایک رات کا احتکاف ہو سکتا ہے تو تین چار راتوں کا احتکاب کیوں نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اعتکاب کے بارے میں چند اہم باتیں تھیں لیکن احتکاف میں بھی اس بات کو میں رکھنا چاہیے کہ موت کے بلا وجہ بلا ضرورت باہر نہیں نکلے گا مسجد کے اندر ہی رہے گا بیمار پرسی کرنے کے لیے جنازہ پڑھنے کے لیے موت باہر نہیں جا تük. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے سونا نبی داوت میں حدیث ہو چکے اور فضول باتیں کرنا وہ تین چار پانچ دوست مل کے بیٹھ جاتے ہیں ایک مسجد میں تکاف اور پھر سارے ایک خیمے میں جمع ہو کے اور گپے آنکھتے رہتے اگر سب نے ایک ہی خیمے میں جمع ہونا تھا تو پھر یہ الگ الگ خیمے لگانے کا مقصد کیا ہے موتقف کے لیے خیمہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تنہائی میں رہے باقیوں سے الگ تھلگ اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اللہ سے دعا مانگے ذکر اذکار کرے قرآن کی تلاوت کرے نماز پڑھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے یہ مقصد ہے خیمہ لگانے کا کئی وہ خیمے میں بیٹھتے ہی نہیں وہ باہری مسجد میں گھومتے رہتے ہیں کیا جی اعتکاف بیٹھے ہو اور ساری مسجد سارا دن گھومتے رہتے ہیں نہیں یہ طریقہ کار نہیں موت اپنی اعتقاد گاہ میں ٹھہرے بلا وجہ خیمے سے باہر نہ نکلے اور بلا عر مجبوری مسجد سے باہر نہ جائے ایک آخری بات وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے مثال کے طور پہ ایک آدمی اعتکاف بیٹھا ہے احتکاف کے دوران اس کو شدید بخار ہو گیا مثلاً اب وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا بیمار زیادہ ہو گیا ہے اس نے دوائی لے لی ہے حالت زیادہ بگڑنے کا خدشہ ہے اللہ نے اس کو رخصت دی ہے کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ روزہ افطار کر دے بعد میں روزہ پورا کر لے اس کو شریعت نے رخصت دی اب یہ بیماری کی وجہ سے روزہ اگر افطار کر دیتا ہے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو اعتکاف پر کوئی اثر نہیں ہوگا اعتکاف قائم رہے گا اس کا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ضروری ہے اعتکاف کے لیے اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف ختم نہیں ایسی بات نہیں کاف کے لیے روزہ ضروری نہیں احتکاس ایک مستقل الگ عبادت ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے رمضان میں تو ویسے روزہ فرض ہوتا ہے رمضان کے علاوہ اگر کوئی آدمی اتحاف بیٹھتا ہے تو روزہ نہ رکھے جن میں احتکاس بیٹھا اچھا رہے لیکن رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے اس لیے موتقط کو روزہ لازمی اور ضروری رکھنا ہوگا ہاں کسی وجہ سے اس کا روزہ افطار ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اعتکاف اس کا قائم رہے گا وہ روزہ جو اس کا رہ گیا ہے ٹوٹ گیا ہے وہ بعد میں پورا کر لے اللہ تعالی نے اس کو رخصت دی ہے اللہ تعالی سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بما توفیع تھی اللہ بلّا علیہ تبکل تو وہ الہ